لوگ بات کر رہے تھے کہ حج کا سفر اس کا آغاز کس دعا سے کیا جائے اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد جب آدمی گھر سے نکلے مختلف جگہ پر قیام کرنا پڑتا ہے مثلا حاجی کیمپ جو پاس ممالک میں ہوتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے ایئرپورٹ پر ٹھہرنا پڑتا ہے پھر اسی طرح پہنچ کر ایئرپورٹ پر ٹھہرنا پڑتا ہے تو جس آدمی ٹھہرے جو کام ضروری کرنے کے ہیں اس مبارک اور مقدس سفر میں اور ایسا سفر جس کے ایک ایک قدم پہ اللہ نے نیکی اور برکتیں لکھی ہیں اور ایسا سفر جو حلال مال ہو جو زندگی میں کبھی ایک دو مرتبہ نصیب ہوتا ہے اور ایسا سفر جس میں اللہ نے का کا اپنے فصل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے اس سفر میں قدم قدم پر احتیاط بھی کرنی چاہیے سو جہاں بھی اترنا ہو ٹہرنا ہو تو جو بھی لوگ ساتھ ہیں ح خود اور وہ لوگ جن سے واسطہ پڑتا ہے بس کے ڈرائیور جہاز کا عملہ اسی طرح ایئرپورٹ پہ پہنچ کے دوسرے ملک کے افراد کسی کے ساتھ بھی لڑائی اور جھگڑا مت کیجیے اور کسی کے ساتھ بھی سختی سے مت پیش آئیے اس لیے کہ خدا نخواستہ یہ لڑائی جھگڑا اللہ کے یہاں ناراضگی کا باعث بن جائے اور ایسے بھی ہوا ہے ح لوگوں نے غلط کوئی حرکت ایسی کر دی تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ آئندہ اسے اس مقدس سفر کی توفیق ہی نہ دو اس لیے کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنے غصے کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے عام زندگی میں بھی جہاں تک روک سکے کرنے چاہیے ان دو چیزوں کو لکھ لیں اور بار بار اس چیز کو پڑھیے حتیٰ کہ آپ کو صوفی سے اطمینان ہو جائے کہ آپ نے ان دونوں باتوں پر عمل کر کر کے کر کر کے اپنی طبیعت کو ایسا بنا دیا ایک تو یہ کہ کبھی بھی اپنے غصے کو نافذ نہ کیجی غصے کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی عجی چاہتا ہے کہ دوسرے کو مارے ڈانٹے گالی دے اٹھا کر کوئی چیز پھینک دے اسے کوئی غلط بات کہہ دے یہ ہے اسے کا نافذ کرنا آگ لگا دے دروازہ زور سے پٹخ دے اس سب چیزیں غصے کو نافذ کرنے کی باتیں ہیں طے کر لیجئے کہ زندگی بھر میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا دوسروں پر کسی پہ بھی نہیں لگتا کہ اپنی ذات پہ بھی نہیں اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاری رسی اللہ سے فرمایا تھا کہ ابوذر زندگی میں جو کام تم نے کرنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وکلی مت الحقاط ہمیشہ سچی بات کہنا چاہے تم غصے کی حالت میں ہو اور چاہے تم خوشی کی حالت میں ہو اور آدمی جب تک تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو اور کسی اللہ کے اچھے بندے کے ساتھ نہ رہا ہو غصے میں حقبات نہیں کہہ سکتا اس لیے ایک تو یہ طے کرنی چاہیے کہ غصے میں میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا اور دوسری بات جو زندگی پر کام کرنے کا ہے مجھے میں غصے کی حالت میں زبان نہیں بولوں گا بس غصے میں آدمی جب بھی بولتا ہے 99 فیصد لوگ غلط بولتے اور یاد رکھنا چاہیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں ایک دوسرے کے بندے نہیں کو بھی یہ سمجھنا حقیہ کے کافر کو بھی یہ سمجھنا کہ یہ میرا نوکر ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے ہم سب بھی کی ذات پاک کے نوکر ہیں اور اس ذات کا نام ہے اللہ جس کی گھر اب آپ جا رہے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں تو کسی سے مت لڑیے کسی سے مت جھگڑا کیجئے کچھ ہو جائے اس لیے کہ یہ سفر جھگڑا اس کی برکتوں کو سائن کر دے گا کیا فائدہ آپ نے پیسے بھی خرچ کیے ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالا بہت ضروری کام بھی چھوڑے اور اس ایک انتہائی ضروری کام کے لیے فرض کی ادائیگی کے لیے آئے اور ایک مہینے کی محنت کو صرف پانچ منٹ میں آگ لگا دے اسی طرح کوئی سوال کرے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو گھر سے نکل پڑتے ہیں اور ساتھ پیسے وغیرہ نہیں رکھتے کسی کو برانا کہیے آپ اور ہم اس کے مالک نہیں اللہ ہی اس کا مالک ہے چاہے گا تو اس کو اپنے گھر بلالے گا نہیں جائے گا نہیں بلائے گا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو کوئی مدد کر دیں نہ ہو سکے تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں خام خواہ دوسروں کو نصیحتیں کرنے بیٹھ جانا اس سے اپنی نفس میں کبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہو گیا بٹ بولے یا اسے کچھ دے دیں جو مانگ رہا یا اس سے معاشرت کر لیں یا چپ رہیں اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی چپ رہے کچھ نہ بولے اور راستے میں وقار اور سکون کے ساتھ رہنا چاہیے اور بیہودہ باتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ بےحدہ باتیں ہر اعتبار سے نقصان دہ اور ممکن ہو تو تنہا سفر نہ کرے کیونکہ حج کے سفر میں کئی ایک چیزیں پیش آتی ہیں جس میں آدمی تنہا ہو تو دقتیں ہی ہوتی ہیں چند دوست یا گھر والے ساتھ ہوں زیادہ اچھا ہے اور اسی طرح سفر میں حج کے بھی اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی سفر کریں تو چاہیے کہ ایک کو اپنا انگیر بنا لیں